الرحمن و رحمہ الرحمد اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام برادر ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درخت نمبر تیس آپ لوگ ابارخانہ تک پہنچا رہا ہوں اور اولاد حمسہ کا درخت نمبر ستاون ففٹی سیون اور ادا ہمسا کا جی اور ہمارے اولاد ہمسا میں سے دعایت شفوں پہ پہنچا ہوئے ہے اور دعائت شفوں میں سے آپ جو ہے اس پیراگراف مقدس پیراگراف کی توضیع ہے کہ توسل کی و ابھی علی جین العابدین و اطرت ہوا ہاں جی وہ ابھی آج اختر ایک سو میں اس مبارک جملے کے وسلح کی, کی توضیح ہے واب علی جین نلعابدین علیہ السلام و اطرتِ اس مبارک جملے کی توضیح دے رہا ہوں تو علی سمراط یہاں پر علی اب الحسین علیہ اللاط و السلام ہیں آپ کا شجر النب مولا امام حسین علیہ السلام کا جو ہے آپ ہرجند گرامی ہیں اور آپ کو علی او بھی بولتے تھے کیونکہ علی اکبر اور علی اسر دونوں کربلا میں شہید ہوئے اور آپ کو علی اد بھی بولتے تھے تو زین العابدین و اطرت ہی آپ کے جو ہے دو, دو مبارک اصاف یہاں پر ذکر ہوا ہے تو ایک زین العابدین اور دوسرا عطرت ہے تو زین العابدین نے زین العربی زبان میں زین الوضینخوبصورت ہاں جی زیب سامان عذیث معنیٰ کیا زینت ضینتون کے معنی آرائش بناؤ سنسار سامان زینت ہاں جی اور فیل ہونے لحاظ سے زین یزین تزین و زانہ یین و زینن آراستہ کرنا جی زیب دینا ساجانا اس یہ معنی جائے تو جس طرح میں بھی طارباً یہ ذہن جو ہے زینت کے معنی میں آتا ہے خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے وہی معنی بیان کیا ہے تو عابدین جو ہے اس عبادہ یا سے عبادتن سے ہیں استفال سے سکا ہے اور اس کا معنی جو ہے پرستش کرنا بندگی کرنا عبادت کرنا ہاں جی تو عابد ان کا معنی زین العابدین عابد ان کی جمع ہے تو عبادت کرنے والا ہاں جی پرستش کرنے والا بندگی کرنے والا اس معنی میں تو زین العابدین جب بول دیا زیب کے معنی خوبصورت زیب و زینت ہاں جی آرائش و بنا و آرائش بنا کے معنی میں با تو اس لحاظ سے کیا بن جائے گا معنی زین العابدین یعنی اللہ کی عبادت و پرستش و بندگی کرنے والوں کی زینت و خوبصورتی و سجابات یعنی آپ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں بلکہ عبادت کرنے والے عابدین کے آپ زیب زینت ہیں ہاں جی عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت مولان زیب دین کو یہ عظیم لقب سے نوجتے ہیں تو آپ کو ہاں جی چونکہ ماں امہ الوید میں سے امام زین العابدین کی عبادت بندگی حالانکہ ہمارے سارے امہ علیہ السلام اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں اور پوری پوری بندگی کا جو ہے جو ایک انسان سے ممکن ہے وہ بندگی اس کا حق بندگی ادا کرنے والے ہیں جنہیں ایک انسان سے ممکن ہے اور اللہ کے ایک مقرب ولی سے ایک مقرب امام سے ہاں جی ممکن ہے جتنی بندگی کا ادا کرنے کا وہ ہمارے سارے امام علیہ السلام سے ادا ہوئے ادا کرتے تھے لیکن ان میں سارے کے اپنی ایک نمایاں خصوصیت تھی تو امام جاؤ الدین کی آنکھیں عبادت کی اس پہلو پہ خاص طور پر جو ہے کتابوں میں سیرت نگاروں نے امام علیہ السلام کی تاریخ جن حسن نے لکھا ہے ہاں جی یہ لقب آپ کو دیا ہے کثرت ایک زین العابدین کے لقب آپ کو دیا ہے اور دوسرا سید الساجدین کا لقب آپ کو دیا ہے سجدہ کرنے والوں کے سردا کیونکہ آپ بہت زیادہ طلانی سجے کرتے تھے کبھی پوری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے اس وجہ سے آپ کو سید الساجدین بھی فرمایا کہتے ہیں تو یہاں تو ماںجی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کے جو اور آپ کے مشہور القاب میں سے یہ زین العابدین تو شرط آپ کو یزین العادین کا لقب کب دیا فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ علیہ السلام محراب عبادت میں مصروف ہے اور نماز پڑھ رہے تھے کہ ابلی سے لانتی جو ہے ایک شام کی شکن میں ہاں جی شام کی شکل میں آ کر آپ کے پائے مبارک پر ڈر مارنے لگا ہاں جی اور آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی اور اس لیکن آپ پوری توجہ وہ حضور قلب و خوشی کے ساتھ مصروفِ نماز رہیں اور آپ نے جو ہے اپنے پائے مبارک کو ذرا سا بھی حرکت نہیں دیا اور اس شام کے جھانجیں اور اس شام کے آپ آنے کا آپ کو جو ہے یوں سمجھ گیا کہ خبر ہے نہیں ذرا سا بھی وہ دسنے کے باوجود بھی آپ نے ذرا سا بھی حرکت نہیں دیا اور آپ کی اللہ کی طرف توجہ و خضو و خشو میں کوئی خلل نہیں آیا اس شام کے آپ طرف اننے سے سام کے ڈہرنے سے تو اس وقت جو ہیں آپ کی یہ خضو و خشو اور آجزی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھی و غیبی کی طرف سے نداج انتظین العابدین انتظین العابدین و انت سعید الساجدین کہہ کر تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے اور تو سجدہ کرنے والوں میں سجدہ والنے والوں کا سجدہ سردار ہے سعید ہے اور آقا ہے یہ تو لگا باپ کو ایسے موقع پر دی دیا کہ انتر زین العابدین و انتا سعید الساج جی اس واقعے کے بعد جو ہے کو لوگ جو ہے ضہین العابدین کہنے لگے اور اور آپ کی کثرت سزا تو سب کو معلوم تھے ہاں جی آپ و عظیم حسی اکرب شام اس سفر میں آپ کے علو زنجیر میں ہونے کے باوجود اونٹوں پر سوار ہو کر بھی آپ سے نماز تحجد جو ہے نہیں ہوتے تھے کوفہ و شام کے زندانوں میں بھی آپ سے نماز تحجد قضا نہیں ہوتے تھے ہاں جی غل زنجیر میں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں ثلا برابر کمی ان عظیم ہستیوں کی زندگی میں نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے دنیا مجبور ہوا کہ ان ہستیوں کو ذین الابین کہہ کر پکارے ناسیوں کو سہیز و ساجد دین کہہ کر پکارے جی. آپ <سؤال> اس کثرت سجدے کی وجہ سے مارخین لکھتے ہیں آپ کے جو ہے کثرت کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے آپ کے گھٹنے اور پیشانی سے پھر اضافی گوش آتے تھے ہاں جی ہاتھ شینٹھی کی وجہ دیں جی. تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا کینچی سے سال میں ایک دو دفعہ زیادہ آپ سجدے میں رہتے تھے جب جب گھٹنے پر اضافی گوش آتے تھے اور پیشانی پر اس کو کارنا پڑتے تھے اس کو الگ کرنے پڑتے تھے اور آپ علیہ سم کی عبادت صرف نماز تک محدود نہیں تھا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی میں آپ نہ سخی مہمان نواز بھی تھے آپ کثرت سے غلام آزاد کرتے رہتے تھے آپ غلام خریدتے تھے اور سال بھر اس کی تربیت کرنے کے بعد عید الفطر کے روز انہیں فی اللہ آزاد کرتے تھے اور حج جو عمرہ بھی آپ کثرت سے کیا کرتے تھے اور اس مبارک سفر کو آپ پیدل جایا کرتے تھے ہاں جی تو مولا امام زین اللہ علیہ السلام کی عبادت جو ہے بہت ہی معروف اور مشہور ہے ہاں جی اور آپ آپ کے ثقافت کے حوالے سے جیسے کہ ہاں جی مارخین لیتے ہیں آپ کا ایک دفعہ آپ کے مبارک گھر میں ایک شامی آیا ہاں جی ایک شامی آ کے آپ کے گھر میں مہمان رہا آپ نے اس کو بہت اس کی خدمت کیا اس کو خاطر توازن کیا تو اس نے کہا کہ یا امام شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا تو امام نے فرمایا امام کے میں آنسو آیا فرمایا کیوں نہیں پہچانا تو وہی تو ہے جس نے کربلا میں ہمارے ساتھ ہاں جی ہم پر پانی بند کیا ہمیں طرح طرح کی عزیتیں دے دیں تکلیفیں دے دیا ہاں جی لیکن اور پانی بن کے وہ تمہارے کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے تو یہ وہ عظیم ہنسے ہیں جو دشمن کو بھی گھر میں آتے ہیں ہاں جی تو ان کو بھی آپ جو ہے عزت سے واپس ان کو بھی خدمت کر کے بھیج دیتے ہیں ہاں جی دشمن کو بھی آپ گھر میں آتے ہیں تو محروم نہیں بھیجتے یعنی وہ یہاں تک وہ سوچتے ہیں کہ اس ہنسی کو گوئے کہ مجھے میرا پتہ ہی نہیں ہاں جی کوئی انہوں نے مجھے نہیں دیکھا میرے ساتھ ایسا رفتار کر رہا کوئی وہ کو خود تعجب کر رہے ہیں وہ دشمن ہاں جنہوں نے ان نظیم ہستیوں کو جو تکلیف کرب میں معلّہ محمد پر علم و ستم کے پہاڑ آنے والوں کو بھی یہ ہستیاں احسان کر دیں کیا کریں تو ان کی کمالات اور ان کی عظمت کے انسان کیسے ادارہ کر سکتا ہے ہاں جی آپ کے اخلاقی واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے آپ محفل میں مجلس میں تشریف فرما ہے تو ایک بندہ آ کے جو ہے آپ صاحب کے رش میں تھے آپ کو بہت زیادہ برا والا تھا آپ کے واقعات میں وہ زیادہ برا بلا تھا تو اصحاب ناراض ہو گئے اس کو مارنے پہ آئیں گے آپ نے کہا نہیں اس کو نہیں مارو اس کو اپنے حال پہ چھوڑو اس کو میں خود علاج کروں گا پھر یہ بندہ جو کہنا تھا کہ گھر چلا گیا آپ نے پھر شام کو اپنے حسابی کو لے کر اس کے دروازے پہ تشریح لے گئی دروازہ کھٹکھنا تو یہ بندہ باہر آیا تو وہ ڈر ڈر گیا کہیں امام جو مجھ سے کہیں بدلا لینے تو نہیں آیا امام نے فرمایا بندے خدا ڈرو نہیں ہاں جی نہیں میں تمہیں ایک بات کہنے آیا ہوں ہاں جی وہ یہ تم نے جو ہے اس محفل و مسجد میں میرے بارے میں جو جو کچھ نازیبہ الفاظ تم نے کہا ہے اس اسی سلسلے میں میں آیا ہوں کہ اگر وہ نازیبہ الفاظ میرا اندر ہے تو اللہ مجھے باہ دے اور اگر وہ باتیں میرا اندر نہیں ہیں اور تم نے مجھ پر الزام لگایا تو میں یہ کہنے آیا کہ اللہ تجھے باس دے اور تمہاری اس کوتاہی کو اللہ درگزر کرے مانو فرما میں اسی بات کو کہنے کے لیا ہوں تو بے اختیار جو ہیں آپ کے پاؤں پر پڑ گئے نیچ زمین پر گر گئے پاؤں پر پڑ گئے آپ سے معافی مانگا اور دوسرے دن سے آپ اسی مافیل و ملز میں آ کر آپ کے قصدہ پڑھنے لگے تو آصاب حیران ہو گئے مان فرمائے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ اس کے علاج میں خود کروں گا ہاں جی تو یہ ہمارے وظیم اعیمۂ الوید ہیں جن کے سیرات کردار افطار وفتار عبادت ہر چیز جو ہے ہاں جی جس کا اندازہ ہم نہیں کہہ سکتے بنومیہ کے جو ہیں حاکم نے ہاں طالبان آہ... مروان بن مروان یا اس کا بیٹا کے دور تھا دور خلاف حد تھا میرے گھر میں تو آپ حج پہ تشریف لے گئے حج پہ آپ تشریف تھے جنہیں وہ واحد کا حاکم تھا ہاں ہوشام بن بلک بلکہ جو ہے وعد کا حاشم حاکم تھا وہ خود تو طواف کے دوران جو وہ حضرت سود دینے کے لیے گیا تو لوگوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا ہاں جی موقع ہی نہیں دیا اور حضرت تک نہیں پہنچ سکا ہجوم میں آ کے پھر وہ ایک انچی جگہ پر بیٹھ کے جو ہے لوگوں کے عمرے طواف کا حصہ نظارہ کرتا اتنے میں ایک نوجوان نورانی آتا ہے لوگ آپ کے لیے جو ہے بالکل گلی بنا دیتے ہیں اور آپ آرام سے جا کے جو ہے آپ حضرت سود کا بوسہ دیتے ہیں اور جو ہے وہاں سے بوسہ دے کے آپ عبادت فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا اس طرح احترام کرنا دے کر ہاں جی بنو میاں کے وہ حاکم جو اس کو حساب ہاں ہو جاتا ہے اور وہ مجلس میں کہہ دیتے کہ یہ کون ہے یہ جوان ہاں جس کو ہمیں مجھے تو میں تو عمرات میں تو اجراس وقت کو چوم ہی نہیں سکا مجھے اس کو میں کسی نے موقع ہی نہیں دیا میرے تو ایک بندے بھی آگے پیچھے نہیں ہلا لیکن جو ہے اس جوان کے لیے ہاں جی لوگوں نے اس طرح جگہ دے دیوا آرام سے جا کے حاضر سواد چمع یہ کون ہے حالانکہ جانتے تھے سب کچھ امام حض نابدین کو کون نہیں جانتے تھے جب اس نے اس طرح کیا تو فرضدہ جو ہے شاعر تھا ہرچن جو ہے اس نے کربلا کوہے سے شام کوہ سے موا آتے ہوئے مولا مولے امام زیادین سے جب آپ کربلا تو جا راستے میں ملا تھا امام نے اس کو مدد کے لیے کہا تو اس نے کہا تو مولا میرا گھوڑا تو حاضر ہے میں نہیں آ سکتا ہم نے کہا مجھے گھوڑے کی ضرورت نہیں مجھے بندے کی ضرورت ہے یعنی اسی بندے کو جب ادھر امام جین ناظین علیہ السلام کے بارے میں جب ہاں جی اشہ من والی نے یہ بات کیا کہ میں جو ہے یہ بندہ کون ہے تو وہ تو اس سے نہیں بیٹھا گیا اس کی تجاحلانہ کردار سے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسا کہنے کی کوئی کہ بالکل نہیں جانتے پھر اس نے ایک لمبا شعلہ تعباً چالیس شعر کہا قصیدہ کہا جس کو شعینہ کہیں اور محمد عالمحمد کے ایسے عظیم فضائل بیان کیا اور انہوں نے کہا تم اس سے جو ہے بے خبری کا اعلان کرتے ہو حاض اللجی تعریف البطح وطاتا ہو ولہل والرم یا عارف و فرما یہ وہ عظیم ہستی ہیں جس کو مکہ بھی جانتے ہیں مدنہ بھی جانتے ہیں حجر اسود بھی جانتے ہیں اس کو مقام ابراہیم بھی جانتے ہیں صحا بھی جانتے ہیں مروہ بھی جانتے ہیں ہاں جی اس اس علاقے کے کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو ان کو نہیں جانتا ہوں ہاں جی ہل اور حرم سب ان کو جانتے ہیں یہ وہ عظیم کا وہ عظیم لوگ ہیں انہوں نے کوئی بھی سائل ان کی گرانی پہ کبھی انہوں نے نہ نہیں کہا اپنی زندگی میں سوائے تشہد میں جو الا اللہ میں ایک لا ہے اس لا کے علاوہ انہوں نے کبھی لا نہیں کہا اگر یہ نہ ہوتا تو وہ یہاں پر بھی جو ہے ہاں جی نہیں پڑتا وہ لوگ یعنی ان کی زندگی میں کبھی بھی کسی غریب کے لئے کسی مسکین کے لیے کسی فقیر کے لئے کسی سائل کے لئے نقل نہ حفظ نہیں ہے سب کا مشکلات پہ, پہ پہنچا سب کے فریاد پہ, پہ پہنچا سب کی پریشانیوں پہ, پہ پہنچا ہاں تو اس پر وہ ناراض ہو گیا اس کو خفا ہو گیا اور بیچارے فرضہ کو جیل میں بھیجا ہاں جل جیل میں بھیجا تو مولائم نابدین السلام کو پتہ چلا تو آپ نے تین ہزار ہم جو ہے اس کے لیے بھیجا آپ سخی بھی سنیں تم ہماری مداسرائی کی وجہ سے ہماری فضل تم نے جیل میں بھیجا ہے تمہارے بیوی بچوں کو بھیجو انہوں نے کہا مولا میں نے کسی پیسے کی لالش میں نہیں کہا تھا ہاں جی میں نے جو ہے تو انہوں ایمان فرما ہمیں پتا ہے تم نے جو ہے حق بیانی کے ہیں تو اس کا جو ہے انعام یہی ہے تم اس کو اپنے بیوی بچوں کے لیے بھیجو کیونکہ تم جیل میں ہیں ہاں تو یہ وہ عمان الرما ہم جو چیز دیتے ہیں اس کا ہم پھر واپس نہیں لیتے ہیں ہم نے تمہیں دے دیا ہے اور یہ تم اپنے بیوی بچوں کو بھیجو ہاں تو اس طرح یہ ہمارا اِماں علیہ السّلام ہر میدان میں صحافت کے میدان میں عبادت کے میدان میں عمل کے میدان میں اخلاق کے میدان میں ہاں اللہ کی معرفت کے میدان میں اللہ علیہ السلام کی معرفت جو ہے اللہ کے بارے میں کتنی معرفت رکھتے ہیں اللہ سے کتنے عشق و محبت رکھتے ہیں وہ آپ کی امام جنااب سے منقول دعائیں پڑھیں آپ کے صائف سنجیدہ کے اندر جو بلند دعائیں ہیں مناجات ہیں ان کو اندر پڑھیں بندہ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے امام اللہ تعالیٰ سے کس آجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کس عشق کے ساتھ اللہ کی درگاہ میں عبادت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں ہاں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ہنستے ہیں ہر زاویے سے آپ سشمش آپ ہاں صرف سرزۂ کسرانی بلکہ معرفت کے باب میں اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کے باب میں آپ عابدوں کا سردار ہے ہاں جی عارفوں کا آپ سردار ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ عارفوں کا سردار ہے اہل معرفت کا سردار ہی جہاں عبادت گزاروں کا زینت ہے جہاں سرزہ کرنے والوں کا سردار ہے وہاں اہل معرفت کا بھی سردار ہے آپ کے عالم معرفت کے اندازہ آپ کے دعائیں پڑھیں ہاں ان کے اندر جو جس انداز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ کے حضور میں آجزی کرتے ہیں اس سے آپ کا اندازہ ہوگا تو آج کے دس میں ہی بل تھا اللہ عظیم حسین کی کما حق و معرفت کی توفیع تھا